جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ پہ <متحد> آواز صحیح آ رہی ہے چل ہم سبق کا آواز کرتے ہیں جی سفا ہے ہمارے پاس تین سو ایک غالباً سبق ہے الثالث سے الفاظ کے چٹی لائن الثالث بسم الله الرحمن الرحیم الفصل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما الآية انتلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى طَعَامَهُمْ طَعَامِهِمْ مسئلہ چل رہا ہے یہ باب, باب النفقات ہے خرچ کرنے کا باب ہے اس کے زیل میں تیسی فصل مصالف رحمہ اللہ نے صاحب مشکات نے یہ حدیث کوٹ کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتا ہے کہ اسلام کے شروع دور میں جب اللہ جلل شانوہ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَقْرَبُوا مَا لِلْيَتِيمِ اِلَّا بِاللَّتِهِ اَحْسَل یہ سخت حکمتہ توڑا سا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا اس کا تم نے استعمال کرنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر احسن طریقے سے ہو تو ابھی احسن طریقے کے لیے معیار کیا ہے اس کی کیا ہے اور اس کا پہچان کیسے کریں گے جب یہ آیت اتری ہے اور اس کے بعد پھر دوسری آیت اللہ نے یہ اتاری ان فی بطونہم ظلم جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو اللہ جلشن فرمائے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ بر رہے ہیں لہذا یہ بہت سخت وعید تھا تو فرماتے کے صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی اور یہ حکم معلوم ہوا تو فورا جس آدمی نے یتیم پالا تھا یہ یتیم کا مال اس کے پاس تھا وہ گھروں میں چڑھے گئے اور فوری طور پر یتیم کا کانا اپنے کانے سے الگ کر دیا ان پہلے مل کے کانا کھاتے تھے اپنے پیسے بھی ہوتے تھے یتیم کے بھی تھوڑے اس کے مقدار میں ڈال دیے اور اس میں سے بن گیا مشترکہ ہو گئے کارے اور اسی طرح پینے کی جو چیزیں تھی شربت وغیرہ بنتا تھا گرمی کے موسم میں تو وہ کیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا لیکن فوراً انہوں نے یتیم کے مالوں کو جو کھانا بنا ہوا تھا وہ الگ کر دیا شراب پینے کی چیزیں تھی وہ الگ کر دی پھر یتیم کے کانے کو الگ پکاتے تھے اور اس کو الگ کھیلاتے تھے جب یتیم کے کھانے میں سے کوئی کانہ بچتا تھا زیادہ ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر رکھتے تھے سٹور کرتے تھے اس کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ اگلی دفعہ پھر اس کو کھلایا جائے اسی کو ہی کہلاتے تھے خود نکالتے تھے اس میں سے یہاں تک وہ یتیم کالے یا یہ ہے کہ وہ کانہ خراب ہو جاتا تھا پھینک دیتے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عمل کرنا اس طرح یتیم کا مال الگ تلق رکھنا یہ تو مشکل ہے روز اس کے لئے الگ ہنڈیا پکائے اپنے لیے الگ پکائے اور حساب کتاب رکھو یہ بڑا مشکل تمام ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کیونکہ یتیم کا اگر تھوڑا سا کانہ زیادہ پک گیا وہ رکھ لیا گرمی کے موسم میں اکثر اس زمانے میں تو فریج فریزر نہیں ہوتا تھے تو کانہ خراب ہوتا تھا اس عالم خراب ہوتا تھا تو پڑتا تھا پھر بھی دل میں آتا تھا کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا یہ خراب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح صحابہ آگے اور مسئلہ دریافت کیا کہ کریں یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو اللہ نے جواب میں یہ سالون اللہ خیر اصلاح بہتر ہے ان کی اصلاح میں رہو ان کے مال برباد نہ ہونے دو مال کی حفاظت کرو کیونکہ وہ یتیم ہے بچہ ہے نابالغ ہے نا سمجھ ہے اس کی مال کی دیکھ بھال تم کرو اگر تم ان کو مخالفت کرتے ہو اپنے ساتھ مخلوط کر کے ان کے پیسوں سے اپنے پیسوں سے مشترکہ کھانا کا بناتے ہیں تو یہ تمہارے بھائی ہے کوئی بات نہیں ہے تو آپ کھائے کرو. لیکن حساب کتاب ایسا رکھے کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو اور بقدر حاجت انداز جتنا وہ کھا سکتا ہے اس کے پیسوں میں سے پیسے شامل کریں تو یہ پھر حکم آیا ٹھیک ہے نا یہ مخالطت کر کے کا سکتے ہیں لیکن حساب کتاب کلیئر ہونا چاہیے اس میں یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک روپے بھی نہیں ڈالا اور سارا کے سارا یتیم کے مال میں سے پکا رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اللہ جلشان نے یہاں پر یہ آئے اتاری تو یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس عبد اللہ ابن ابا السلام تعالیٰ احسن یتیم کے مال کے قریب مر جاؤ مگر اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہو احسن وہی ہے کہ اس کو پراپر حساب رکھا جائے تامہ ظلم اور یہ آئے جب اتری ہے کہ اللہ صاحب فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہ اموالیا تامہ ہیں ظلم کر کے ظلم کا مطلب یہ کہ حق سے زیادہ حصہ یہ ہے کہ بے شک یہ تو اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ بر رہے ہیں ان طلق من خانہ ان یتیم چل پڑا اس آیت کے نزول کے بعد فوراً ہر وہ شخص چل پڑا جس نے یتیم پالا تھا جس کے پاس یتیم تھا کہاں یعنی اپنے گھروں کی طرف اللہ تعامین تعام ہی اس نے الگ طلگ کر دیا اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا اور شراب امین شراب ہی اور اپنے پینے کی چیزیں الگ کر دی یتیم کی پینے کے پینے کی چیزوں سے وہ الگ تلگ یتیم کے بعد میں سے کھانا الگ بن رہا ہے پینے کی چیزیں الگ بن رہی ہے اپنے لیے الگ بن رہی ہے ایک عمل شروع ہو گیا جب یتیم کا کھانا فاضل ہوتا تھا اضافہ ہوتا تھا یا اس کے شراب میں سے کوئی چیز اضافی ہوتی تھی تو له, اس کے لیے وہ رکھا جاتا تھا. حتّا او حد تک کہ اس کو کالے یا وہ خراب ہو جائے پھینک دیا جائے خود نکالتے تھے اگر خراب بھی ہونے لگا تو خود نکالتے اردا علی کا علیم یہ بات بڑی گران تمام ہوئی ان کے بارے میں ان کے, ان کے کے میں معاملات میں یہ تو بڑا مشکل کام تھا روز روز یتیم کا الگ کھانا بنانا پینے کی چیزیں الگ کرنا حساب کتاب رکھنا یہ مشکلات پیش آئی تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ہم تو اس طرح بڑے اس میں ہیں تکلیف میں ہے یتیم کے لیے الگ کھانا پکانا اپنے لیے الگ پکانا اس کے پیسوں کا خیال رکھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری یہ حساب اپنی جگہ پہ لیکن مخلوط کر کے اب کھا سکتے لیکن ظلم نہ کیا کرے تام اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ یتیموں کے معاملات کے بارے میں ان کے پیسوں کے بارے میں ان کے کھانے کے بارے میں یا ان کی پرورش کے بارے میں خیر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ وہ ان کا اصلاح ان کا خیر خواہی کا خیال رکھنا یہ بہتر تو ہم، اگر تم ان کو شریک کرتے ہیں مخلوط کرتے ہیں اپنے کھانے میں ان کا کانا اور اکٹھا بیٹھ کے کھاتے ہو اکٹا ہنڈیا بناتے ہو خواہ نکوم بس یہ بھائی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ کر سکتے پخال ہوں تو پھر اس کے بعد پھر ان کے کو اپنے کھانے کے ساتھ مخلوط کر دیا اور ان کے پینے کی چیزیں اپنے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخلوط کر دی ابو داود انسائی یہ حکم آ گیا کہ دیکھیں نفاقا کرتے ہو خرچ کرتے ہو یتیم پر لیکن حساب کتاب درمیان میں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یتیم کے پیسوں میں سے زیادہ پیسے تم صرف کرو یا اس میں صراف کرو یا بے کا معاملہ کرو خیال رکھا کرو یتیم ہے کل کو بڑا ہو جائے گا تو اس کے امانت کو اس کے سپر کر دے وعنما ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے لعنت بیجی من فرق بين الوالد وولدہی جس آدمی نے تفریق پیدا کر دی جدہی پیدا کر دی والد اور اس کے والد کے درمیان میں کیونکہ والد اور والد کا آپس میں ایک رشتہ ہے اس رشتے کو جس نے ختم کر دیا والد کو بچے سے الگ کر دیا اور اسی طرح بین الخی و بینخی یہ آدمی نے دو بھائیوں کو اپس میں الگ کر دیا اور ان کے درمیان میں کچھ باتیں ایسی پیدا کر دی کہ بھائی بھائی سے الگ ہو گیا سبب یہ آدمی بن گیا اس کی چغل خوری اس کی روت بن گئی تو لہٰذا یہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے کیونکہ دین اسلام جوڑنے کا دین ہے یہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں توڑنے کا نہیں یہ تو توڑ پیدا کر دی ایک آدمی نے والد اور ولد کے درمیان میں بیٹے باپ کے درمیان میں اختلاف پیدا کیا۔ یا دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کر کے الگ الگ کر دیا۔ تو یہ اس یعقوب مستقل عنت ہے رواہ ابن ماجہ۔ کو قطنی عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالصبي اعطى اهل البيت جميعا كراهيه ان يفرق بينهم عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھا جب بھی کوئی قیدی لائے جاتے جنگوں میں سے مراد وہ بچے ہیں مائع ہیں جو کہ جنگوں میں پکڑ کے ان کو لونڈیا اور بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا جب بھی اس طرح کوئی قیدی لائے جاتے تھے جنگی قیدی اور ان کے کیا اہل خانہ تو آتا جمیان تو پورا کا پورا کو ایک اہل بیت کو دیتے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ہے لوڈی بن گئی تو اس کے ساتھ جتنے بھی بچے ہیں بطور غلام رسول اللہ وسلم ایک گھر میں دیتے تھے تاکہ بچے اور جو اس کی والدہ ہے وہ آپس میں کیا نہ ہو جائے الگ تلگ نہ ہو جائے یہ نہیں کہ بچوں کو کس کو دے دیا اور والدہ کو کس کو دے دیا نہ ایک گھر میں دیتے تھے تاکہ یہ آپس میں ان کا جو رشتہ ہے یا شفقت ہے ماں کا بچوں کے اوپر وہ ان کے سروں پر برقرار رہے ہیں۔ الگ نہیں کرتے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم رسولاسرم کرایت نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان میں تفریق کی جائے والدہ کو بچوں سے یا بچوں کو والدہ سے الگ کیا جائے یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی کیونکہ جو شفقت ہوتا ہے بچوں کے لیے والدہ کی تو اس سے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے رواجہ یا والدہ کی جو محبت ہے بچوں کے ساتھ تو بچوں کی محبت سے والدہ کو بھی الگ نہیں کرنی چاہیے رضی اللہ تعالی ان رسول تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علام نے صحابت سے فرمایا تمہیں میں خبر نہ دے تمہارے شریر ترین لوگوں کے بارے میں کہ تم میں سے ترین شریر ترین لوگ ہے ترین شریر ترین آدمی اس کی کیا تاریخ اس کی کیا علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا کلو بہل کے بنا پر وہ انسان شری ترین بدترین آدمی ہے جو کہ اکیلے میں کھاتا ہے مل کے کسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے اور سر نیچے کر کے جلدی جلدی کھاتا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ لے اور کوئی لقمہ مجھ سے چین نہ لے یہ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں اس طرح بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب اجتماعی طور پر کھانا نہیں کھائے گا تو اکیلے میں کھانا مزہ نہیں آتا اس کو بعض لوگوں کو اکیلے میں بغیرت بن کے کھانے کا بڑا مزہ ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ان کو یعنی ہضم نہیں ہوتا یا اس کو مزہ نہیں آتا جو آدمی اکیلے میں کھاتا ہے ایک تو یہ اس کے اندر کیا ہے ایک خسلت ہے اور یہ بخیل آدمی کی کیا ہوتی ہے عادت ہوتی ہے اور علامت ہوتی ہے کھانا اکیلے میں پسند کرتا ہے دوسری علامت اس میں یہ ہے شریف ترین بدترین آدمی کی وہ وہ انسان جو اپنے ماتاہت کو اپنے غلام کو مارتا رہتا ہے جلد کہتے ہیں مارنا کوڑے مارتا ہے ڈانڈا رکھا ہوا ہے ہمیشہ اپنے لوکروں کو مارنا، گالیاں دینا یہ بدخلاقی ہے قسم کی یہ بھی سمجھ لے کہ تم میں سے بدترین انسان یہی ہے تیسری اس کی علامت یہ ہے روا رضین اپنا عطیا منع کرتا ہے مستحقین سے جو عطا وغیرہ دینے ہوتے ہیں مستحد لوگوں کو صدقہ وغیرہ عطیہ دینا ہوتا ہے اس کو منع کرتا ہے نہیں دیتا روکتا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے یہ وہ انفان ہے جو کہ شریر ترین آدمی ہے یہ انتہائی بکیل ہے یہ بخل کی وجہ سے ہوتا ہے اکیلے میں اس لیے کہتا ہے کہ کوئی میرا کانا نہ کالے شریک نہ ہو جائے غلام کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے دے تاکہ میرے کاروبار میں آنی زیادہ کمائی ہو جائے بخل کے علامت اور عطیہ صدقہ دینا یہ منع کرتا ہے تاکہ مال میں نقصان نہ جائے کمی نہ آ جائے حالانکہ اس سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا روا رضی قال بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الْجَنَّةَ الْمَلَكَةِ یہ حدیث پہلے بھی گزری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سعید الملح یہ حدیث تین ہزار دو سو گیارہ میں صفحہ نمبر تین سو پہ یہ حدیث گزری ہے اور وہ بھی ابکر صدیق سے روایت ہے وہاں ترمیزی اور ابن ماجہ کی روایت اور یہاں روایت کیا ہے یہ روایت تھوڑی سی اس میں لمبی ہے اس میں ابنی ماجک کی روایت ترمیزی کا ذکر نہیں ہے اور بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح الملکہ وہ آدمی جس کی ملکا جس, جس کی ملکیت اچھی نہ ہو جو سربراہ ہے بڑا ہے لیکن اپنے بڑا پن میں اپنے مالک ہونے میں وہ کیا ہے سی ہے برا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہے مالک تو ہے لیکن برا مالک مملوکوں کو حق نہیں دیتا ان کا ظلم کرتا ہے سید علمکا ہے یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیسہ اخبرتنا کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ان الامّا اکثر الامّا کیا آپ سے ہم نے نہیں سنا یہ آپ کے منہ کی بات ہے یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا اب نے ہمیں خبر دیا کہ یہ جو امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختر ام الم یہ سب امم سے اکثر امم سے کیا ہوں گے مملوکیں کے لحاظ سے مطلب یہ کہ اس امت سے زیادہ تر مملوک ہوں گے یعنی مملوک کا مطلب کیا ہے غلام ماتحت وہ یتام اور اس میں اکثر لوگ یتیم بھی ہوں گے یتیم اس, اس امت کے اندر یتیم زیادہ ملیں گے تو میں کیونکہ ان کے والدین جہاد وغیرہ میں شہید ہوں گے تو بچے جتنے بھی رہ جائیں یہ بھی مطلب ہے قال اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اولاد کم یاد رکھو اپنے ماتحتوں کو ایسی عزت دو جیسے تم عزت دیتے ہو اپنی اولاد کو اپنے ماتا کو اس طرح عزت دے دو اپنے یتیموں کو اس طرح عزت دے دو جیسے عزت تم اپنے اولاد کو دے رہے ہو جب اولاد جیسی عزت تم اپنے مملوک کو یتیم کو دیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے کیا ہوں گے خیر خواہ ہوں گے اگر آپ نے عزت ہی نہیں دی روز بیزتی کرتے ہیں روز بےزتی کرتے ہیں تو پھر کیا وہ بھی موقع کے تلاش میں ہوتا ہے ایک نہ ایک دن تمہارا سارا سمرہ چمڑا اتار کے رکھیں گے وہ تو تمہارے نہیں ہوتے ہیں پھر تو اس وجہ سے جو بھی مالک بدخو ہوتا ہے بد ہوتا ہے اس کے پاس نوکر ٹکتے نہیں ہے اگر ٹک بھی دیا تو وہ نوکر وہی ٹکتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی اس کے لیے ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے یہ نوکری نہیں چھوڑنی آپ کا چمڑا اتار کے رکھوں گا تو پھر اس کے ساتھ وہ گبلہ کرتا ہے کہ زندگی بھر یاد رکھے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عزت تو نہیں دینی اس نے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو وہ پھر زد میں آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مملوکوں کو یتیموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو اپنی اولاد کو جتنی عزت دیتے ہو تو ان کو بھی دیا کرے ان کا بھی عزت نفس ہے یہ بھی جگرا رکھتے ہیں اور دوسری بات امو ہوم امت اور تم کلاؤ ان کو کانا ان کانوں میں سے جو تم خود کاتے ہو فرق نہ کرو فرق کرو گے تو احساس کمزوری کا یہ شکار ہوں گے صحیح معنوں میں پھر آپ کی اپنے نہیں بن سکتے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ دنیا ہمیں کیا نفع دے گی ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ہے ہاں جی یا دنیا میں اس سے فائدے کی چیز کیا ہے یا رسول اللہ دنیا میں سے کیا چیز ہمیں رکھنا چاہیے کس <تصفح> چیز سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرح وہ گھوڑا تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے کہ تم گھوڑا رکھو تر تبھی تو ہو جس گھوڑے کو تم باندھ کے رکھتے ہو ضرورت کے وقت علی فی سبھی اللہ جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس گھوڑے کو لے کر اس گھوڑے کے ساتھ تم کتاب فی سبھی اللہ کے لیے نکلتے ہو جہاد میں شامل ہوتے ہو مطلب دنیا میں سے فائدہ مند چیز وہ ہے جو کہ تم نے گھوڑا باندھ کے رکھا ہوا ہے اس کو پالتے ہیں کل کو اگر جہاد کا موقع آ جائے تو یہ گھوڑا میرے لیے کیا ہے میرے لیے سواری بن جائے اور جہاد پہ سوار ہو کے میں چلا جاؤں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمن کے ساتھ لڑوں تو یہ دنیا کی فائدے کی چیز یہ ہے باقی دنیا کسی کے فائدے کی چیز نہیں ہے. اور اسلام میں گھوڑے کو اتنی عزت دی گئی کہ امام ونفرحم اللہ کے ہاں گوڑا اگر سے حلال ہے لیکن اس کا گوشت کہنا امام و رحمہ اللہ کے ہاں یہ مکوح ہے کراہیت رکھتا ہے اس لیے کہ یہ اعلی جہاد ہے امام و حنفرا اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا گوشت لوگ کہنے لگ جائیں تو یہ اعلی جہاد ختم ہو جائے گا اس کی کرامت کی وجہ سے برکت کی وجہ سے تو اس کا گوشت نہ کھایا کرو تاکہ اس کی نسل باقی رہے اور لوگ اس پہ جہاد کرتے رہیں یہ اس زمانے کے حساب سے ہے کہ گھوڑا اس زمانے میں ایک بہت عمدہ سواری ہوتی تھی اور جنگ کا کیا ہے ایک آدھا ہوتا تھا لیکن آج کل چلو اگر گھوڑا نہیں ہے یا گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے یا گھوڑے پہ جنگیں نہیں ہوتی تو اس کا جو متبادل چیزیں ہیں تو اس کو بھی انسان اگر اس نیت سے رکھتا ہے تو دنیا میں سے یہ بہترین چیز ہے فائدے کی چیز ہے مثلا کسی نے گاڑی رکھ لی موٹر سائیکل رکھ لی اس نیت سے تو یہ بھی کیا ہے یہ اسی میں شامل ہوگا پھر اس زمانے میں جس مجاہد کے پاس گوڑا ہوتا تھا جہاد میں جاتا تھا جو مال غنیمت پکڑی جاتی تھی پانچ تقسیم ہوتی تھی اس کی تو چار تقسیم مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کی جاتی تھی اور ایک تقسیم جو ہے پانچویں وہ بیت المال میں جمع ہوتی تھی جس مجاہد کے پاس خود بھی گیا گھوڑا بھی ہے تو اس کو مالک میں سے دو حصے ملا کرتے تھے ایک اس کے شمولیت کی اور ایک یہ ہے کہ یہ اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو گھوڑے کا اپنا حصہ ہوتا تھا جیسے کہ انسان کے لیے حصہ ہوتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمت میں گھوڑے کے لیے بھی حصہ نکالا ہوتا تھا ایک تو یہ چیز ہے یہ فائدے کی چیز ہے دنیا میں سے دوسری چیز وہ مملوکا وہ مملوک تمہارے لیے دنیا کے امر میں سے دنیا کے اسباب میں سے تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے جو تمہارے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے تمہارا ہر طرح کام میں وہ تمہارے ہاتھ بٹاتا ہے اور تمہارے کام آتا ہے نیکیوں میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی فائدے کی چیز کیسے, کیسے فائزہ صلی اللہ فہو اخو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نماز پڑھے تو سمجھ لے یہ تمہارا بھائی ہے جیسے کہ بھائی کا احترام اور اس کا عزت کرامت رکھنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے تو اسی طرح پھر اس طرح غلام کا بھی تم خیال رکھو اس کا احرام کا خیال رکھو بھائی جیسا اس کو بنا لو کیونکہ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ تمہارا بھائی بن گیا کیونکہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ یہ کلمہ گو آپس میں بائی بائی ہو جاتے ہیں ان نمین اس میں کوئی کمیز نہیں ہے جس کا بھی ہے جہاں کا بھی ہے غلام ہے آزاد ہے جب کلمہ ایک ہے ہم سب کا عبادت سب کا ایک ہے سب کا خدا ایک ہے تو یہ کیا ہے ہم بائی بائی بن گئے ابن ماجہ تو یہ اسلام نے اس چیز کی کیا دی تعلیمات دی اس کا کیا کرو تم خیال رکھو یہ ہے باب النفقات باب نفقات کے بعد ابھی باب شروع ہو رہے باب بولو اسغیر و حضانت ہی بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کا تربیت کا جو مسئلہ ہے جب چھوٹا ہو اس میں تو کس کے اوپر ہے ابھی فگر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کب تک ہے بعض محدث نے لکھا ہے بچہ جب سات سال کا نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہی صغیر ہوتا ہے تو اس کی خزانت کون کرے گی والدہ یا والد یہ مسائل ہے اسی طرح جس بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی خزانت کس کی اوپر ہے کون پالے گا اس کو اسی طرح جو عورت طلاق ہو جاتی ہے سات بچے ہیں صغیر بچے ہیں چھوٹے ہیں تو اس کی خزانت سون کس کی اوپر ہے تو اس لحاظ سے یہ سارے کے سارے یہ باب میں یہ مسائل ذکر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ بروز پیر یہاں سے ہم شروع کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سحان رب الحمد للہ رب